فا اسلات السلام والسلام على خاتم سید دنا محمد والا علیبا برادران اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمد ماہ محرم الحراب میں چودہ سو تئیس کے ابتدائی مہینے کے نصے سے الحمد للہ اپنے سابقہ دروس کی پھر ابتدا ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں الحمد آپ کے اس ڈاکٹر فورم میں آپ لوگوں کے اخلاص سے محبت سے دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حاج کو توفیق بخشی کہ سیرت النبی قصص الانبیاء اور اس کے بعد قلفا راشدین کے تین البم جو ہیں وہ اس وقت پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے زیر سماعت ہیں اور اب جو درس کی انشاءاللہ اللہ ہم ابتدا کر رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ عقیدہ مسلم سے ہے کیونکہ الحمدللہ آپ حضرات سب پڑھے لکھے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے دنیا کی کوئی عمارت ہو اگر اس کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو وہ عمارتیں قائم نہیں رہیں اسی لیے ایک مسلمان کے لیے مومن کے لیے سب سے بڑی چیز اور اصل باعث نجات باعث فلاح باعث کامرانی دنیا و آخرت جو ہے وہ عقیدہ اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال کی لغذیں اعمال کی غلطیاں اعمال کی کوتاہیاں قابل معافی ہوتی لیکن اگر خدا نخاستہ کسی مسلمان کے عقیدے میں لچک ہے جھول ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے سنف صالحین کے خلاف ہے وہ کسی نہ کسی نعوذ باللہ احداث و عبدا میں مبتلا ہو گیا ہے تو پھر احمد لاکھ اچھے کیوں نہ ہوں لیکن باعث سے نجات نہیں بن یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں بڑے بڑے حوادث و زلازل آتے ہیں تو بعض غیر مسلم این جی اوز جو ہیں کمیونٹیز جو ہیں وہ سب سے پہلے مدد کو پہنچتے اور بعض غیر مسلموں نے کافروں نے یعنی اچھے اچھے کام کیے ہیں اسپتالیں بنائی ہیں ادارے بنائے ہیں اور بعض کافر مسلم ملکوں میں آپ جانتے ہیں کہ وہ قیدا ان کی سٹیٹ جو ہے وہ اے سٹیٹ اسٹیٹ ہے یعنی وہ چیزیں جو اسلام میں کے تھیں انہوں نے اپنا لی ہیں ایک بچہ پیدا ہوگا امیر کا گریب کا اٹھارہ سال کی عمر تک وظیفہ ملے گا ایک آدمی بوڑھا ہو جائے گا اس کو ساری زندگی کنشن ملتی رہے گی ایک آدمی لیکن ان سارے اعمال کے باوجود ان کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ان کی فلاح کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کامیابی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ بنیادی طور پہ عقیدہ نہیں تو اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے مسلمان کے لیے وہ عقیدہ اور اس موضوع کو انشاءاللہ اللہ شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ویسے تو ہر جماعت کہتی ہے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے آج کون دنیا میں ایسا ہے جو کہے کہ میں غلطی پہ ہوں اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے پھر تو سارے جھگڑے ختم ہو جائے ہر جماعت ہر فرقہ سب کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کامران ہیں کامیاب ہیں اور صحیح عقیدے پہ ہیں تو ہم ہیں یعنی آج دنیا میں آپ دیکھیں گے یہود ہیں وہ کہیں گے ہم حق پہ ہیں باقی تو انسانیت کا حقوق بھی رکھتے ہیں سب سے اعلیٰ انسان بھی ہمیں اور سب سے نجات والا فرقہ بھی ہمیں اور اللہ کے محبوب بھی ہمیں اسی طرح نصارہ کو دیکھ لیں مسیحیین کو دیکھ لیں آگے چاہے ان کی جتنی قسمیں بن جائیں ان سب کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بھئی ہم تو بالکل ابنا اللہ و اہبا ہم تو اللہ کے اولاد ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور ہم کا باعث نجات ہیں اور سب سے حق فرقہ اور حق جماعت جو ہے وہ ہماری ہے اسی طرح آپ ہندو مت میں آ جائیں وہ بھی نوز باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں سب سے صحیح راستے پہ ہیں ہمارے پاس وید ہیں ہمارے پاس دیوی دیوتا ہیں ہمارے پاس رامائن ہے ہمارے پاس بڑی بڑی کتابیں ہیں اور ہمارا دین جو ہے ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی سچا ہے باقی تو سب قابل ہیں گرد زدنی ہیں اور اسی لیے آج کے فتنوں کو سامنے رکھیں کہ سب سے زیادہ یہود اور ہنود جو ہے وہ مسلمانوں کو مٹا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ورنہ آپ پوری دنیا میں چل جائیں کفار تو ہر ملک میں ہیں لیکن کوئی کسی کی مسجد کو نہیں گرائے گا کوئی کسی کی عبادت خانے کو نہیں گرائے گا تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں بدھ مت ہیں جو بڑا قدیم مذہب ہے اور آج تک ان کے آثار ان کے مجسمے یعنی آپ ویسے ملک بھی ہیں تھا لینڈ وغیرہ میں اور دیگر ملک ممالک میں کہ وہاں آپ بدھ کے مجسمے دیکھ کے حیران ہو جائیں مندر دیکھ کے حیران ہو جائیں کہ نے خرچ کیا ہے اور اسی طرح بہت پرانے دور میں یعنی ہزاروں سال پہلے سے وہ بھی ایک مذہب اور اس کے پیروکار اپنے آپ کو حق پہ سمجھ اسی طرح یعنی بدھ مذہب ہے اسی طرح یت ہے اسی طرح یہودیت ہے اسی طرح نصرانیت ہے اسی طرح دنیا میں اور بڑے بڑے فرقے ہیں بال جیسے دہلیے ہیں کیمسٹ ہیں سوشلسٹ ہیں سب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب دیکھیں سوشلس جو ہیں یعنی بالکل جو خدا کے وجود کے بھی منکرے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں ہمارا تو بالکل دو اور دو چار کی طرح سیدھی سی بات اور اس کے بعد یہ حیرت کی بات ہے کہ مسلمان کہلانے والے سرکار دو اللہ علیہ وسلم کو امام نبی امام الانبیاء ماننے والے خاتم الانبیاء ماننے والے بد قسمتی یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنے فرقے پیدا ہو گئے ان کے نام لیوا حضور کے کلبے پڑھنے والے نام لیواؤں میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں کہیں راواف ہیں کہیں خوارج ہیں کہیں نواسب ہیں کہیں عبازیا ہیں کہیں اسماعیلیہ ہیں کہیں آزا خانیا ہیں کہیں قادیانیہ لیا ہے اتنے فرق پیدا ہو گئے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کے بے حد شمار اور سب کا دعوی یہ ہے کہ ہم حق میں تو اس لیے پہلے انشاءاللہ اللہ اس اہم موضوع کو سننے اور سمجھنے سے پہلے آپ دماغ میں رکھ لیں کہ دعوی کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن ہمیں سب سے پہلے دو باتوں کا دماغ میں اگر رکھ لیں کہ بھائی ہم جو عقیدہ عقیدہ کر رہے ہیں تو اس عقیدے کے بارے میں ہم نے پوچھنا کس سے ہے دیکھو نا مسلم میں بیمار ہوں پہلے میں یہ تو فیصلہ کروں نا میں نے کس ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے میں نے کس ہسپتال میں جانا ہے اگر میں یہ بھی طے نہیں کر سکا تو پھر تو ٹھیک ہے بیمار سوچے سوچتے کے مر جائے گا مبزب ہو گیا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, ادھر جس نے دوائی دی ایک دن استعمال کی کیجیے فائدہ نہیں, کی ہو کی نہیں ہوا دوسرے کی شروع ہو گئی ایک دن استعمال کی فائدہ نہیں ہوا تیسرے کی شروع ہو گئی ایک دن استعمال کی فائدہ نہیں ہوا وہ تو میلہ نہ رہا بلکہ دواؤں کا مستعودہ بن گیا اب کوئی دوائی اس پہ کیا اثر کرے تو اس لیے سب سے پہلے ہمارے دماغ میں ہمارے اذہان میں ہمارے افکار میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ کیا ہم خدا کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے ایک لوگ وہ بھی تو ہے نا جو خدا کو نہیں مانتے ان کو الگ رکھ وہ تو خدا کے قائل ہی نہیں ہو کہتے کوئی خدا نہیں ہزاروں سال گزر گئے ہمیں آج تک نظر نہیں آیا تو خدا کہا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی عجیب بات ہے یہ لوگوں نے خام خاں ہمارے لیے ایک پرابلم بنائی ہوئی ہے بلڈنگ ہم بناتے ہیں پھول ہم لگاتے ہیں گندم ہم اگاتے ہیں فصلیں ہم اگاتے ہیں ٹریکٹر ہم چلاتے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے اللہ بھی یہ تو آئے نہیں وہ ایک الگ ہے ان کو تو آپ رہے ہیں ان کا انشاءاللہ الگ موضوع ہے لیکن جو لوگ خدا کو ماننے والے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ خدا ہے اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہی نے ہمیں پیدا کیا اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ ہی ہمارا خالق مالک ہے تو اب ان کے لیے لازمی بات ہے کہ وہ تو پھر اللہ سے ہی پوچھیں گے نا جو بنانے والا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا کہ جی اس نے ہمیں کیوں بنایا دیکھو نا اب ایک چیز بن رہی تھی ابھی راستے میں تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ ایک سیدھی لگا رہی انہوں نے کہا نہیں یہ تو اندر فلاں چیز بن رہی تو اگر کوئی چیز ہمارے سامنے بنے گی تو ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے جی مارکیٹ ہے بھائی یہ کیا بنایا انہیں کہ جناب یہ مسجد ہے بھائی یہ ساتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا جناب یہ پارکنگ ہے تو ہر چیز کا کوئی مقصد تو ہے نا تو اگر اللہ تبارک و تعالی کو ہم مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر لازمن یہ فطری طور پہ ہمیں بغیر کسی دقت کے ماننا ہوگا کہ پھر ہمیں اسی سے ہی پوچھنا ہوگا کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور کن باتوں سے وہ راضی ہے کن باتوں سے وہ ناراض ہوگا اور اس نے ہمیں اپنے بارے میں عقیدہ رکھنے کی کیا ہدایت اللہ اتنی بات اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہاں ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا وہ اللہ کی ذات کا ہی قائل نہیں ہے اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مانتے تو ہیں لیکن انکار کرتے ہیں انادن یعنی بطور اند انکار کر دیتے ہیں جیسے آپ سے کسی کا جھگڑا ہو کوئی آدمی اس سے پوچھے کہ جی آپ کی ان کے بارے میں کیا ہے اور نہیں بس ٹھیک ہے حالانکہ وہ اندر مانتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے اچھا ڈاکٹر ہے سمجھدار ہے ماشاء اللہ بڑا انٹیلیجنٹ لیکن زد ہے جیسے فراؤن جانتا تھا کہ خدا ہے یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا نہیں ہے اسی لیے تو کہنا رب کو ملا یعنی رب کا تو وہ بھی کائل ہے اور اسی لیے فوراً کا آمن تو میں ربی موسا وہ ہاروں جانتا ہی نہیں رب موسا کو تو کیسے مان رہا وہ جانتا تھا اسی طرح قارون ہے نمرود ہے ابھی جہل ہے سب لوگ جانتے تھے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے خدا کو مانا ہے اللہ کو ہم نے مانا ہے تو پھر اس کی رضا کی بات بھی اسی سے پوچھنی ہے اور اللہ نے یہ کائنات یہ نظام عالم جو بنایا ہے یہ کیوں بنایا ہے یہ بھی اسی سے پوچھنا ہے اچھا اللہ سے پوچھنے کا طریقہ کیا ہوگا ہم براہ راست تو بات کر نہیں سکتے نہ کوئی انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے ہاں قیامت میں تو اللہ توفیق دیں گے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی رحمت سے اللہ کی زیارت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک میں ہے آپ نے فرمایا صحابہ سے چودھری کا چاند کھلا ہوا تھا فرمایا کہ اس کے اندر کوئی شبھ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ چودھری کے چاند میں کیا شھ ہو سکتا ہے پہلے کے چاند میں تو شبھ ہو سکتا ہے کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا باریک ہوتا ہے چودھری کا چاند تو ہر آدمی کو بوڑھوں کو بھی نظر آ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم تم بھی کیا میں اپنے رب کو دیکھو گے بلا تون رویت ہی اور اللہ کی رویت تمہیں کوئی شبو نہیں ہو گیا نی حقیقی حقیقی زیارت ہو بالکل سچی صحیح زیارت جیسے کہ ایک حدیث میں آیا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب بندے پیش ہوں گے تو اللہ فرمایا کہ میرے بندے تم نے بڑے اچھے عمل کی ہے دنیا میں ماشاءاللہ تمہارے عمال بڑے اچھے ہیں لیکن تم نے یہ اچھے عمال کیوں کی ہے انہوں نے کہا اللہ بھی یہاں جنت کی جو تعریفیں سنی کہ جنت ہے اور جنت میں نعمتیں ہیں اور جنت میں یہ انعامات ہیں یہ اقرامات ہیں اشجار ہیں انہار ہیں اور نعم تو میں نے تو میرا بولا پھر راتوں کو جاگ کے گزارا عبادت میں اور دن کو روزے رکھے تاکہ کہ اللہ مجھے اس جنت میں راضی ہو کے داخل کر دے اللہ فرمائے گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے کیونکہ تم نے میری جنت کے لیے عمل کیا ہے میں بھی راضی ہوں جاؤ جنت میں داخل اب دوسری جب آدمی آئے گا اللہ فرمائے گے کہ آپ نے بھی بڑی محنت کی بڑے اعمال کیے ہیں کیوں کیا اور نکالنا کہا میں جب جہنم کے بارے میں پڑھا نا کہ جہنم میں یہ جہنم میں نعوذ باللہ ایسا پانی ہوگا کھولتا ہوا جہنم کے ایسے طبقات ہیں جہنم اتنی گہری ہوگی جہنم میں ایسے طبقات اور درکات ہوں گے اللہ بھیا پھر میں تو جہنم کے خوف سے راتوں کو سویا نہیں اور دن کو میں ہمیشہ پوکارا روزے رکھے ہیں اللہ فرمائے کہ ٹھیک ہے میرے بندے تم نے بھی اچھی بات ہے جہنم کے خوف سے میرے ایکب کے خوف سے عمل کیا ہے جاؤ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے فضل سے میں تمہیں بھی جنت ہے اب تیسرا ہے اللہ تبارک و فرمائیں فرمائے گا کہ میں عمل تھا تم نے کیوں عمل کیے اچھے نے کہا یا اللہ حد بن علیہ کا شوقن علئے میرا اللہ نہ تو مجھے جنت کی طرف توجہ تھی نہ جہنم جی کا خوف تھا مجھے تو تیری محبت تھی اور تیری رضا میں نے تو صرف تیری محبت میں اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے کیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے اور اللہ پھر اپنے حجاب کو ہٹا کے ان کو زیارت کرائیں گے اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ اللہ کی زیارت سے بڑی چیز بڑی نعمت کیا ہو سکتی تو اس لیے ہمیشہ اصولی سی بات ہے کہ اللہ سے ہم براہ راست بات نہیں کر سکتے اللہ دوبارہ تعالیٰ کی ہمیں رویت نہیں ہو سکتی تو اب ہم کیسے پوچھیں گے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس نظام عالم کو بنا کر اس نظام دنیا کو قائم کرنے کے بعد یہاں اپنی مخلوق بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا بتلانے کے لیے اپنے فرامین کے حیثیت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا پیغمبروں کو بھیجا اور وہ سلسلہ نبوت حضرت آدم سے شروع ہوا اور سلسلہ رسالت حضرت لو علیہ السلام سے شروع ہوا اور ختم ہوا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وسلم پر یہ سارے پیغمبر کیوں آئی سیدھی یہ تو آئے گی ہمیں بتائیں کیونکہ پیغمبروں کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے وحی کے ساتھ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ واہی بھیجتے ہیں اور اللہ تبارک و, و تعالی انہیں معمور فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ رسول بن کے آتے ہیں اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور اللہ کے احکام کو پہنچانے کے پابند ہوتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر پھر امتوں کو دعوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا کیا چاہ اسی لیے یہ سلسلہ قائم کیا گیا کہ اللہ نے کتابیں بھیجی اللہ نے پیغمبر بھیجے اب کتاب لانے والا پیغمبر کے پاس کون ہے فرشتے بھیجے گئے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو آمن تو بلّہ ہی و بلا اکت ہی و یعنی آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان کیوں اگر فرشتے پر ایمان نہیں تو کتاب لانے والا تو فرشتہ ہے اور فرشتہ جو لایا ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر کتاب پر ایمان اور وہ کتاب کس پہ لائی گئی ہے اللہ کے پیغمبر پہ اس پر لازم بات ہے کہ رسول پہ ایمان اور یہ سارا نظام کیوں بنایا گیا کو بل آخر تھا کہ آخرت پر ایمان ہو کے وہاں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھلائی بھلائی ہے اور یہاں برائی برائی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یعنی آپ دیکھیں گے مسجد اکثر سے بے کر ہند تک ہر جگہ مسلمان جل رہا ہے یعنی آپ ذرا نظر دوڑا ہے کہ اکشا کہا ہے اور بابری مسجد کہاں ہے عرب کہا ہے اور ہند کہا ہے یہود کہا ہے اور حلود کہا ہے لیکن ہر جگہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے انہیں روندا جا رہا ہے ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے یعنی ایک ماں فریاد کرتی ہے کہ خدا کے لیے میرے پیٹ میں بچہ ہے بھائی ہاں بلاؤ رحم کرو کہتے ہاں بالکل رحم کرتے ہیں پیٹ چیر کے بچہ باہر پہنچتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی خدا کے نام لیوا ہے نبے مسجدیں نبے مسجدیں جو ہے ملیا میٹ کر دی گئی دس مسجدوں کو مندروں میں بدل دیا گیا یہ آخر کیا ہو رہا کہ جب بھی گرتی ہے برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر آخر بات کیا ہے کہ کافر بڑے آرام سے ہیں وہ دن, دن آ رہے ہیں یعنی وہ کسی کے گلیر سے مارے ہوئے ایک ڈھیلے کا جواب جو ہے ٹینک سے اور ایف سکسٹین سے دیتے ہیں اور مسلمان ہر جگہ کچلا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے آخر ماحول کچھ نہ ہو چلو ہم برے ہیں بڑے خراب ہیں لیکن نام تو اللہ کا لیتے ہیں مسلمان تو کہلاتے ہیں تو اسی لیے اب آپ عقیدے کے پہلے لفظ پہ آ جائیں کہ نومنو بالقدر خیر ہی و نو من خیر ہی و شر اللہ, اللہ ہمارا تیری تقدیر پہ ایمان ہے خیر بھی تو بیچتا ہے اور شر بھی تیری طرف سے آتا ہے لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ خیر تیری طرف منسوب کریں گے شر کی نسبت تیری طرف نہیں کریں گے مرنا ہر چیز تو تیری طرف سے اور یہی وہ ادب ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے قرآن میں ہے انہوں نے کہا کہ مجھے وہی وہ کھلاتا ہے وہی وہ پلاتا ہے لیکن جب بیماری کا ذکر ہے کہ وائزالفا ہواسٹیم اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتے ہیں یعنی بیماری اپنی طرف نسبت کی حالانکہ بیماری بھی تو اللہ دیتے ہیں لیکن تریق ادب یہی ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ, کہ نو مینو بالقدر خیریت یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی کیونکہ خیر و شر اسی کے ہاتھ میں تو جس کو ہم تباہی سمجھ رہے ہیں جس کو ہم زیوال سمجھ رہے ہیں جس کو ہم موت سمجھ رہے ہیں جس کو ہم ہلا سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں اس کے قیب میں کیا ہے تو اسی لیے عقیدے میں ہم نے پڑھا نوب نوبل بالقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ سب اللہ کی طرف ما صبح من مصیبت اللہ بے اللہ کوئی مصیبت نہیں آتی وہ اللہ کے عزم کل نہیں یو سی بنا اللہ کا دم باہلا ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی مگر جو اللہ نے دکھا بننا بندہ تو ابھی اگر دنیا میں بھی یہ ہو کہ کفر دن رہے مسلمان ضعیف رہے تو آخر فیصلہ کب ہوگا پھر میں اول باسبادل باؤ جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اصل یہ دنیا تو بالکل دارل اول ہے یہ تو شاہی کوئی نہیں اصل تو دار جزا ہے یہ تو چند روزہ دنیا ہے اسی لیے ایک ہدی سے مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و منزلت قدر جناحا بروز ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی لما سکا ونہا تو کافر کو تو ایک شب بدما ان ایک پانی کا گھوٹ بھی اللہ دیتے دشمن کو کون دیتا ہے لیکن چونکہ اللہ کے یہاں یہ چیز ضرور ہے ہمارے نزدیک چونکہ بڑی اہمیت رکھی ہے اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں تو اسی لیے ہمیشہ ایک ذہن میں بات رکھ لیں کہ جب بھی عقیدۂ مسلم کی بات ہوگی عقیدہ اسلام کی بات ہوگی جب بھی عقیدۂ صحیح کی بات ہوگی تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس کا ہمارے لیے ہوگا ہمارے لیے دلیل کیا ہوگی مستند کیا ہوگا یا اللہ کا قرآن ہوگا یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اصل مرجع جو ہے ویسے علماء کے نزدیک چار مراجے ہوتے ہیں جن کا ذکر کتابوں میں کیا جاتا ہے کہ ایک مرجع جو ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا ہے اجماع امت اور چوتھا ہے کیاس لیکن اگر دیکھا جائے تو اجماع امت کا تعلق اور کیاس کا تعلق بھی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ یاس کا کیا مانا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی کوئی مثال دیکھ کر اس پر اس کو منتبک کرنا قیاس کرنا کہ بھئی ہمارے پاس مسئلہ تو ہے نہیں لیکن اسی قسم کا ایک مسئلہ پہلے موجود ہے تو یہ بھی ہے تو اسی طرح کا تو لہذا اسی پہ قیاس کر دیا گیا جیسے مسلمانوں کے سامنے ایک بات آ گئی کہ بھی کسی آدمی کا خون جو ہے دوسرے آدمی کو لگا دیں کیا جائز ہے وہ اس کا خون ہے یا اس کا خون ہے یہ تو ہماری علمی تحقیق ہے کہ بلڈ ملتا ہے گروپ ملتا ہے فلاں ملتا ہے معنی یہ ہے کہ کیا کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو خون لگا دینا یا یوں سمجھیں ایک اور ذرا آسان سمجھ لیں کہ کسی عورت کو کسی مرد کا خون لگا دینا عورت اور ہے مرد اور ہے اجنبی ہیں تاکہ اس کو ہم خون دے رہے ہیں اچھا اتفاق سے کسی عورت کا گروپ مل گیا اس کا بلڈ لے کے مجھے دے رہے ہیں وہ اجنبی ہے میں اجنبی میں تو اب یہ خون لینا جو ہے اس کا ٹرانسفر کرنا جو ہے تو یہ سرکار کے زبانے میں یا فلفا راشدین کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں تو اب جب علماء کے سامنے یہ مسئلہ آئے گا تو وہ بےچارے کہاں سے نراش کریں اسی لیے بعض لوگ غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں اور oh, جی کیاس کیاس انفیوں نے کیاس لگا رکھا ہے سب سے پہلے کیاس تو اولیس نے کیا تھا سب سے پہلے قیاس جو ہے وہ تو عید نے کیا تھا کہ جس نے کہا کہ جی آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے آگ مٹی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے مٹی مٹیالی ہوتی ہے آگ روشن ہوتی ہے آگ ذریعہ حیات ہے علامت حیات ہے اور مٹی جو ہے وہ برودت والی چیز ہے علامت موت ہے تو میں اس کو کیوں تو اس نے قیاس لڑایا تھا تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ قیاس کیاس جو فتح لوگ کہتے ہیں فتح والے یہ تو بالکل اللہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا لیکن میرے عزیز ابلیز کی بات اس لیے مردود تھی کہ وہ قرآن کے مقابلے پہ کیا تھا اللہ کے حکم کے مقابلے پہ کیا تھا اللہ نے حکم دیا کہ سیکھا کرو بس پھر کیا اس کا کیا مطلب بات کو سمجھے ایک بات دماغ میں الجھا دی جاتی ہے دیکھو جی ابلیس نے بھی جی کیا رہا کہ آنا خاص یہ بھی یہی کرتے ہیں ہی فکا والے کہ یہ مسئلہ یوں ہے اور یہ مسئلہ یوں ہے اور یہ مسئلہ یوں ہے تو اس میں یہ دلیلیں نکالتے ہیں اور برقیاس لے آتے ہیں اور استحصال لے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی ظاہر حدیث کو چھوڑ کے اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں یہ سب سے پہلے لیکن بات یہ ہے کہ وہاں حکم سری ہے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اذا صفائی ونفقت نفک تو فی رو ہی جب میں آدم علیہ السلام روپوں علی تو سدے میں گر جاؤں اس لیے اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ کال یا منا کانت جدا تمہیں کسی نے منع کیا ہے جبکہ میں نے امر تو تمہیں حکم دیا ہے حکم کے مقابلے پر یاد رکھو جب حکم قرآن میں آ جائے یا حکم فرمانے رسول میں آ جائے تو وہاں کیا ہوتا وہ تو حکم بطب ہے نس موجود ہے بات ختم ہو گئی قیاض تو وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں قرآن میں ہمیں مسئلہ نہ ملے حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسئلہ نہ ملے اور مسئلہ پیش آ جائے کہ بلڈ دینا ہے اور آج کل بلڈ دینا جو ہے وہ اتنا ضروری ہو گیا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا کسی کی زندگی روز بلا بظاہر اسماب کی حد تک یعنی بچانے کے لیے جہد بھی نہیں کی جا سکتی تو اب کیا کریں گے تو علماء نے اس کو قیاس کیا دودھ پر کہ اگر ایک ماں دوسرے کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور دودھ بھی اس کے میدے میں اور اروک میں جانے کے بعد خون ہی بنتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر خون بھی دیا جا سکتا ہے اگر دودھ دیا جا سکتا ہے تو پھر خون بھی دیا جا سکتا ہے تو انہوں نے قیاس کیا یہ ہوتا ہے جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ بھئی حضور کے زمانے میں تو اور بات تھی کہ پہلے تو لوگ گناہ کرتے ہی نہیں تھے نا اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی کسی نے کوئی شراب پی لی نشے میں آ گیا بےچارا تو وہ پکڑا گیا تو جی چالیس بیعت مار دو اچھا وہ بیعت بھی کیا ہوتے تھے کہ ایسے بس ایسا ایسا مار دو اچھا کوئی آدمی تو ایسے رومال کو ایسے رپیٹ کے بیت بنا کے مار دیتا تھا مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ آمد الناس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو شرابی سمجھ کے حد ماری جائے اس کے لیے تو یہی سزا کافی تھی بیت کو آگ لگائیں وہ تو مر جاتا تھا یہ تو آج لوگ بڑے بڑے بہادر ہیں ٹک ٹکی پہ کھڑا کر کے کوڑے مار دو پھر بھی اتر کے کہتے جی کیا ہوا اس وقت تو شریف لوگ تھے ان پر تو صرف الزام ہی لگ جاتا تھا نا روز بلا کسی گلی میں تو وہ تو محلے چھوڑ کے شہر چھوڑ کے نکل جاتے کہ بھئی اس علاقے میں مجھ بھی الزام لگی ہے میں کیسے رہوں اور جس کو سزا مل جاتی تھی وہ تو جیتے جی مر جاتا تھا یعنی نہور بلا وہ تو بدلاؤ ہو جاتا ہے ہے یافتہ ہے سدا یافتہ ہے شرابی ہے شرابی ہے اس کو کوڑے مارے گئے لیکن جوں جوں ہم حضور کے زبانے سے دور ہوتے گئے لوگ بگڑتے گئے تو حضرت عمر نے کہا سواب سے کہ اب تو وہ چالیس آہستہ آہستہ والے جو کوڑے ہیں نا چھڑے مار لیا اس سے کچھ نہیں بنتا یہ لوگ نہیں چھوڑتے ان کے لیے تو اب سخت سزا چاہیے تو سب نے سر جوڑ کے فیصلہ کیا کسی نے کہا کہ چلو جی وہ چالیس مارو لیکن زور سے مار دو کسی نے کہا نہیں پچاس کر دو کسی نے کہا جی ساٹھ کر دو بہرحال اپنی اپنی رائے چلتی رہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں ان نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اسی, کو اسی کوڑا حضرت عمر نے فرمایا کہ بھی اسی کوڑے کیوں مارے جائے حضرت علی دلیل کیا ہے ان نے فرمایا کہ من با سا او من سا آپ نے فرمایا جو شراب پیے گا لازمی بات ہے نشہ ہوگا جب نشہ ہوگا تو بکواس کرے گا نشہ ہوگا تو جو ورزی آئی پھر کہتا رہے گا اور اللہ نے قرآن میں اسی پر ناجائز تہمت لگانے کی سزا جو ہے وہ اسکیوں نے رکھی ہے کل میں تو یہ بھی تو جب نشے میں ہوگا جو عدیہ کہتا رہے گا کہ کسی کو ماں کسی کی بہن کسی کو سب شروع کر دے گا تو اس کو اسی سزا پر ہم اندازہ کر لیتے ہیں تو اس کا مانا یہ تھا کہ اس سزا پر قیاس کیا کہ جو آدمی نہ حق توہمتیں لگا رہا ہے وہ بھی تو عقل والی بات نہیں کر رہا اور شرابی جب اکل میں نہیں ہوگا تو وہ بھی تو وہی اس لیے ہمیشہ یاد رکھے ایک ہوتا ہے قیاس نس کے مقابلے پہ نعوذ اللہ کو کون جائے سمجھتا ہے جب قرآن میں نس ہے یہ حدیث مبارک میں نس ہے اللہ کے نبی نے بادے کر دیا تو پھر کسی کو قیاس کی کہتا کرے پھر اس میں اجماع کرنے کی کیا ضرورت ہے اجماع بھی تب ہوتا ہے یاد رکھو کہ ایک مسئلے کی اصل تو موجود ہے لیکن اس کی وہی ترتیب موجود نہیں جیسے کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ تراوی پڑھ رہے ہیں رمضان میں تراوی تو حضور نے بھی پڑھائی تین رات تو مانا ہے کہ تراوی پڑھانا تو سندر ہے ثابت ہو گیا کہ حضور باغ نے پڑھائی اور پھر چوتھی رات حضور تشریف نہ لائے اس کی بھی وجہ دی حضور نے فرمایا کہ اگر میں آ جاتا تو اللہ ہمیشہ کے لیے میری امت کے لیے فرض کر دیتے تو پھر میری امت کے لیے مشکل ہو جاتی تو ورنہ اس کا پڑھنا تو حضور سے ثابت ہو گیا اب حضرت عمر نے صرف یہ دیکھا کہ بھی کوئی آدمی ادھر کھڑا, کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے ان نے فرمایا کہ لو جماعت اللہ قاری کہ اگر میں ان کو ایک کاری کے پیچھے کھڑے کر دوں تو سبحان اللہ جماعت بھی بڑی ہو جائے گی اور سارے قرآن پاک کو بھی سنیں گے تو حضرت نے حکم دیا کہ ابی ابن کاب جو اقرا تھے صحابہ میں وہ امام بنے وہ تراوی بنے اور سب کٹھے ہو اچھا سب نے حضرت عمر کی بات کو مان لیا کسی نے اعتراض نہ تو خلیفے راشد کی سنت بھی ہو گئی اور اجماع بھی ہو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل بنیاد کیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تیسرا درجہ کیا ہے اجماع اور چوتھا درجہ کیا ہے قیاس لیکن اجماع قیاس بھی پھر کتاب و سنت کی طرف لوٹائیں گے تو لہذا مرجع کیا رہے گا قرآن رہے گا یا فرمان رسول عربی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب اسی طرح ایک اور بات سمجھ لیں کہ بعض جی ہیں کہ روایت تو ملتی ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ خبر واحد ہے یعنی ایک صحابی نے خبر عطا فرمائی وہ بھی ہمارے لیے آنکھوں پر تو حدیث رسول ہے لیکن ایک حدیث مبارک ہے جو بالکل متواتل ہے تواتر ہے یعنی ماشاء اللہ اسبی اس نے بھی روایت کی اس نے بھی روایت کی اس نے بھی روایت کی اس نے بھی روایت کی پھر تواتر چلا آ رہا ہے ماشاء اللہ تو اس لیے اب دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ وہ جو ہے تواتر سے متواتر ثابت ہے یا قرآن کی آیت سے وہ تو قطعیات یاد کہہ لائیں گے یقینیات اور قطعیات جب یہ حکم تو یقینی کت بس اس میں تو کوئی زبردیر بھی اونچی نیچی نہیں کر سکتا اور اگر وہ کے درجے پہ نہیں پہنچی اور نس میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تو پھر وہ زندی میں آئے گی زندی یاد پر بھی عمل ہوتا ہے یاد رکھیں یہ نہ ہو کہ ہر زن جو ہے نا بات ہوتا ہے کبھی تو زن ببا نے یقین بھی ہوتا ہے جیسے اللہ فرماتے وہ ذنون ملاقو رب بھی ان کو یقین تھا کہ ہم نے رب کو ملنا انی زنم تو انی ملا حسابیا مجھے یقین تھا کہ مجھے رب کے پاس جانا ہے لفظ لیکن یقین کے معنی میں اور کبھی زن زند کے مانا ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل تو ہے نہیں انہوں نے تو خود نام رکھے اِن اور دوسری جگہ <تصفيق> تب اون الزن وی الحقیہ یہ لوگ تو محض اپنے تخیولا تبہمات پہ پیشے لگے ہوئے ہیں اور اور اس قسم کے تخیلات بہماد جو ہے وہ تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس لیے یہ زن الگ ہے ایک وہ زن ہے کہ ہمیں جیسے ہم نماز میں بھول گئے تو زن پہ عمل کریں گے ہم راستے میں جا رہے تھے کعبہ شریف نہیں ملا ڈھیری رات سمجھ نہیں آ رہا تو ذرنگال پہ عمل کریں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو اب جو بات اور جو بحث اور جو چیز ہم الحمدللہ اپنے دروس کی ابتدا کرنے والے ہیں یعنی عقیدے کی تو اس کے ثبوت کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ نس ہوگا اور یہ حدیث متواتر واتر کتی ہوگی کتی ثبوت ہوگی جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات کا احتمال نہیں ہوگا عقیدہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ ضعیف روایت میں بندہ پیش کر دے تو جب ضعیف روایت عقیدے میں پیش نہیں کر سکتا تو پھر یہ کہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے تو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتے یہی وہ بنیاد ہے وہ دھوکا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پہ رحمت فرمائے کہ آج دنیا میں کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہے وہ بدعاد میں مبتلا ہے اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا وبا اکثر اللہ وحم مشرق ہوں کہ دعوی ایمان کیا اگر مشرک اس لیے ایک بات کو یہ رکھیں سب سے پہلے چونکہ ہمیں ہی اللہ نے ہے تو پوچھنا اللہ سے اللہ نے کن کو بھیجا ہے پیغمبروں کو اللہ نے ان کے ساتھ کیا بھیجا ہے کتاب کو تو اب جب عقیدے کی بات ہوگی یا تو اللہ کے قرآن کی نص ہوگی یا فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث مبارک جو متواتر ہیں اور قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے ورنہ تو ہر حدیث ہمارے آنکھوں پر جیسے کہ محدسین ضعیف حدیث کو بھی فضائل اعمال میں لے لیتے ہیں لیکن فضائل اعمال الگ چیز ہے اور اس بات عقیدہ الگ تو ایک تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لینا اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ سب سے جو مسئلہ ہے بڑا وہ تو سارے قرآن کو آپ پڑھ جائیں نا انشاءاللہ اللہ پڑھنے کی توفیق دے غور و فکر کی توفیق دے ترجمے کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے آپ دیکھیں گے کہ سارے قرآن میں ان سے لے کر یہ تک جو ہے صرف تین وسائل سارے قرآن پاک پہ جب آپ نظر ڈالیں گے سارے قرآن کی تفاصر پہ آپ نظر ڈالیں گے تو ان کو کہتے ہیں مسائل مہماں یعنی بڑے اہم مسئلے اچھا اسی کو بعض علما کی اصطلاح میں یہ بھی کہتے ہیں ال ایمان یاد کے بھی وہ تین مسلوں پر ایمان لانا اور بعض علماء اپنی اصطلاح اس میں اسی کو ال اصول اصلاح بھی کہتے ہیں کہ وہ تین جو بنیاد ہیں اصول ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن میں یہ تین مسئلے آپ ان تین میں سب سے پہلا کیا ہے الہیات مانا توحید اب جب توحید کا بیان ہوگا لازمی بات ہے کہ توحید کی ساری قسمیں آ جائیں گی اب جب توحید کا بیان ہوگا صاف بات ہے کہ شیر کی نفی ہو جائے گی اب جب توحید کا بیان ہوگا تو صاف بات ہے کہ اس میں دلائل ہوں گے اب جب توحید کا بیان ہوگا یہاں شرک کی نفی ہوگی تو اس پر دلائل ہوں گے تو ایک تو مسئلہ سارے قرآن میں ابھی آپ ذرا اگر آپ کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی نظر دوڑائیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عیدیہ توحید اور اسی مسئلہ توحید کی اہمیت کو دیکھیں اس سرکار دو عالم سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی اور ترپن سال کی عمر میں آپ نے ہجت فرمائی تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں کوئی شریعت کا حکم نہیں آیا ماضی بات تمام شریعت جو ہے وہ منورہ میں آئی آخری دس سالوں تمام شریعت کے احکام شرائع، فرائض حدود اساس احکام نکاح، طلاق نماز روزہ حج، سب مدینہ تیرہ سال تک حضور پاک نے صرف ایک بنیادی مسلوں پہ زور دی تو مسئلہ توحید کی اہمیت کا اسی سے آپ اندازہ لگیں تو سب سے اہم مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے توحید جب توحید آئے گی تو اس میں پھر توحید ربوبیت بھی آئے گی توحید الوحیت بھی آئے گی توحید رسماء و صفات بھی آئے گی اور ان کا مشرقین کا جو اعراض ہے ان کا رد بھی آئے گا اس میں عدلہ بھی آئے گے اور نمبر دو جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ ہے نبوت نبت اور رسالت کہ انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا تو جب انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت میں ایمان کا مسئلہ آئے گا تو منگرین نبوت اور منکرین رسالت کا رد بھی آئے گا انبیاء کی نبوت اور انبیاء کی رسالت کا اسبات بھی آئے گا اس میں دلائل بھی آئیں گے تو دوسرا مسئلہ ہوا نبوت اور رسالت اور تیسرا مسئلہ ہے مات معاد کا کیا معنی یعنی آخرت پر ایمان کہ بھائی اور پھر جب معاد کو مسئلہ آئے گا تو پھر اس میں صرف ایک بات نہیں آئے گی پھر اس میں ہمارا مرنے کے بعد اٹھنا آئے گا جنت آئے گی جہنم آئے گی مثلات آئے گی حساب آئے گا میزان آئے گا پھر اس کی ساری تفصیلات آئیں گی پھر اس کے لیے دلائل آئیں گے اور من پر پہ رد آئے گا تو قرآن کے سب سے بڑے اہم مسائل جو ہیں وہ تھی باقی تو حکام ہیں باقی تو قصص ہیں اللہ نے انبیاء آ کے قصص بیان کیے اللہ نے اقوام سالفہ کے قصص بیان کیے اللہ تبارک وطالعہ نے اس میں احکام عطا فرمائے اللہ نے اس میں حدود کا بیان فرمایا اللہ تبارک و تارہ نے اس میں جو ہمارے عبادات بدنیہ تھی عبادات مالیہ تھی عبادات مشترکہ کا بین البار البدن دی ان کا ذکر فرمایا ہے لیکن بنیاد جو ہے اس لیے کوئی بھی آپ سورت دیکھ لے جب بھی پڑھیں گے نا اول میں اوسط میں آخر میں اللہ کسی نہ کسی ان تین مسلوں میں سے کوئی مسئلہ آ جائے تو اس لیے یعنی اندازہ فرما لیں کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی تو اور اس کے ساتھ دوسری بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے توحید کے خلاف جو شرک کی بنیاد پڑی ہے یہ بھی بہت پرانی ہے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ شرک کی کئی قسمیں لیکن جو سب سے پرانا شرک ہے وہ ہے بتوں کی پوجا اور یہ حضرت لو علیہ السلام کے روانے تھے شروع پھر جون جون دور آتا گیا اس کی شکلیں بدلتی گئیں ترقیاں ہوتی گئیں ہوتی گئیں ہوتی گئی ہوتی گئیں حدا کے وہ دور بھی آ کہ اللہ کے کعبے میں بھی بت اللہ کے گھروں کو بھی روز بت خانے میں بدل دیا گیا کہاں خدا کا کعبہ اور کہاں بت تو اس لیے یہ شرک کی بیماری جو ہے یہ بھی بہت پرانی ہے کیونکہ جب سے تو عید جبھی ہے لازمی بات ہے کہ پھر باطل تو ہے نا جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے آدم کو اتارنا چاہا تو آخر شیطان تو پھر ہے نا کیونکہ یہ تو نظام فطرت ہے یہ تو سنت اللہ ہے کہ جب تک تضاد نہ ہو تقابل نہ ہو چیز واضح نہیں ہوتی یعنی اگر رات نہ آئے تو دن کو کون پوچھتا ہے اگر دن نہ آئے تو پھر رات کی کیا قیمت ہے تو لازمی بات ہے کہ نور بھی ہے دلبت بھی ہے حق بھی ہے باطل بھی ہے صدق بھی ہے کزم بھی ہے جب توحید ہے آگے شرک ہے تو اسی لیے تو پھر پرکھنا ہوگا کہ کس نے توحید کو اپنایا اور کون میں شرک بن گیا تو اسی لیے سب سے پرانی بات جو ہے وہی اب اس کے بعد دیکھیں کہ شرک کے پھر اقسام بنتے گئے اور سب سے زیادہ فتنے جو ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد پھیلانے والے کون ہیں وہ یہ یہ سارا منظر انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے آ جائے تاکہ پھر آگے جب اللہ کو منظور ہے اللہ تو دیں گے بات شروع ہوگی تو سمجھنے میں اللہ کی رحمت سے آسانی ہوگی پھر یہود نے دراصل جتنے فرا کے بات ہے نا ان کی بنیاد جب بھی آپ پوری دیں گے ڈھونڈیں گے تو یہ پیچھے ملیں انہوں نے شرک کے اپنے اقسام نکال دیے کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا نسارا نے علیہ اسلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور یہودیوں نے پھر اسلام کو نقصان دینے کے لیے جب یہ دیکھا کہ اسلام پوری دنیا پہ آ رہا ہے کہ اسلام تو پھیلتا چلا جا رہا ہے پر جہاں سے صحابہ گزر جاتے ہیں لوگ مسلمانوں جب یعنی بعض اوقات تو لڑائی نہیں کرنی پڑتی آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں لیکن حضرت عمر کو تو بغیر لڑائی کے مطلب مقدس کی پادری انہیں چابیا ست کر دیں تو جب ان لوگوں نے یہودیت نے یہ دیکھا کہ اسلام بائیس لاکھ مربع میل پہ جلا گیا ہے تو انہوں نے کیا, کیا کہ انہوں نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اسلام کی طاقت کو ہلاک کرنے کے لیے مٹانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا مسلمان بن گیا اندر پھر انہوں نے فرقے پیدا کی اسی جگہ انہوں نے روافض کو پیدا کیا اور پھر روافظ کا کیا عقیدہ بنا ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ ان نے کہا کہ جی ہمارے آئما جو ہے وہ تو خود آل مل ہیں ہمارے آئما جو ہے وہ تو حلال حرام کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ان نے کہا ہمارے آئما جو ہیں وہ تو ساری دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں کہیں خوارج کو پیدا کیا کہیں نواسب کو پیدا کیا اسی طرح پھر یہ فرقے بنتے گئے, بنتے گئے بنتے گئے بنتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور ہماری بدقسمتی کے لیے ہمارے انڈو پاک میں یعنی ہمارے ایشیا کا جو علاقے ہیں ان پہ جب اللہ رحمت فرمائے انگریز نے آ کر تسلط جمایا اور جنگ اٹھارہ سو میں جب جنگ آزادی لڑی گئی تو وہاں بھی انگریز جو کہ ابلیس سیاست کا وہ ابلیس ہے تو اس لیے اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ علاقے جو ہیں یہ تو انتہائی مذہبی علاقے ہیں جب تک یہاں مذہبی انتشار نہیں ہوگا ہم یہاں حکومت نہیں کر سکیں گے تو اس نے پھر اپنے کام کے لیے اس نے مولویوں کو بھی خریدا مفتیوں کو بھی خریدا بڑے بڑے سکالرز کو بھی خریدا بڑے بڑے پیروں کو بھی خریدا اور سب کے ذمے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگائی ان کو جاگیریں دیں کسی کو شمس العلماء کا خطاب دیا کسی کو سر کا خطاب دیا کسی کو مخدوم الملک کا خطاب دیا اور ساد جاگیریں اور انعام اور پروانے اور رہداریاں اور بڑے بڑے اور اپنی دربار میں کرسیاں پیش کی اور ہماری بدقسمتی سے پھر انہوں نے اللہ کی توحید کو یہاں مٹانے کے لیے ایک زور رکھا کیونکہ کفر کا مقابلہ کرنے والے وہ عہد تھے اتفاق کی بات یہی تھی کہ انگریز کا مقابلہ کرنے والے جو علماء تھے وہ عہد تھے اس لیے پھر وہابی وہابی پھر وہابی نجدی یہ ان کا بھی قصور کیا تھا کہ یہ موہد تھے اور قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے پھر ان کے خلاف تخفیر کی توپخانے کھول دیے اور الزامات کے ڈھیر لگا دیے اور اللہ معاف کرے محبت میں اور ولو کی عقیدت میں ڈال کر ان کو بشرک بنانا شروع کیا یعنی آپ اندازہ کریں گے کہ اٹھارہ سو کی جنگ میں تیرہ ہزار علماء کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے تیرہ ہزار علماء اور بعض علماء کا چمڑا جو ہے وہ اتارا جاتا تھا جیسے جانور کا چمڑا اتارا جاتا ہے جیسے آپ بکرا سیبیں کرتے ہیں تو چمڑا اتارتے ہیں چمڑا اتارا جاتا ہے اور چوک میں پھانسیوں پہ لٹکائے جاتے تھے اور اس وقت جو مشرق تھے وہ انگریز کی حکومت کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے یہ اردار علی سرب ہیں وہ تو غلام ہے, بلگلابن ہے, بلگلابن ہے, بلگلابن ہے نے کتابیں لکھی باقاعدہ دا دارالسلام دارسلام ان لوگوں نے کتابیں لکھیں ان کی تائید کی اور اہل توحید کو مروا دیا ان کا جرم کیا تھا کہ اللہ کی توحید ان کا جرم کیا تھا اتباع قرآن و سنت تو اس لیے ہمارے ہاں پھر یہ جو چیز تھی شرک اور بدات یہ زیادہ جرم کیا تھا اتفاع قرآن سنت تو اس لیے ہمارے ہاں پھر یہ جو چیز تھی شرک اور ودا یہ زیادہ پھیلے اور دوسری وجہ کیا تھی ہندو کا قرب کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے ساتھ کٹے رہتے یہ تو اب دنیا نے فسادات کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر پھر قاری تو ہوا دی ہے ورنہ تو مسلمان ہندو کٹھے رہتے تھے کٹھے اٹھنا کٹھے بیٹھنا شادی میں آنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا نہ کوئی جنگ نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی بات تو وہ جو ہندوانہ ہے نا تہذیبیں تھیں وہ ان کا دیوی دیوتاؤں کو پوجنا ان کے آگے ہاتھ باندھ کے بنتی کرنا ان کے سامنے کھڑے ہو کے بجن گانا ان کے گلے میں جا کے پھولوں کے ہار ڈالنا ان کے آگے جناب پرساد تقسیم کرنا یہ ساری لانتیں جو تھیں مسلمانوں میں بھی آتی ہیں یہ آج تک آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ عورت کو جو ہے شادیوں میں سرخ کپڑے پہنانا اور بےچارے دلہے کو جو ہے وہ لمبے لمبے ہار باندھنا اور اس کے ہاتھوں میں اور گلے میں سرخ رنگ کا دھاگا باندھنا اس کو لوہے کا بیت پکڑانا اور دولہے اور دلہن جہاں بیٹھے اس کے نیچے لوہے کی چھری رکھنا اور اس کا بستر جہاں بچھایا جائے اس میں گھوڑی کی لگام نیچے رکھ دینا یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں تھیں وہ بداعت وہ بو ساتھ، وہ جو تھا نعوذ باللہ وہ مسلمانوں میں بھی داخل ہو تو اللہ قلیل من میں بادی شکور تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن کہ میں نے جنوبین اس کو کیوں پیدا کیا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے تمہیں کسی روزی کمانے کے لیے پیسے کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ما منہم من رزق وَمَا ان اللہ الرزاق ذو القوت معاوری اور جیسے بال روایات سابقہ کا کتب میں آتی کہ یا ابن آدم خلک تو کل عبادتی فلا تلعب کسنت رزق کا رزق کا فلاں کہ اے آدم میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو لحب اللہ میں وقت نہ گزار اور تیرے رزق کو میں نے تقسیم کر دیا معین کر دیا اور جو میں نے لکھ دیا ہے وہ چاہے پہاڑ کے بھی نیچے ہو تمہیں ملے گا اس لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال اسباب کی حد تک محنت کر باقی ہر چیز مجھ پہ چھوڑ دے تو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اچھا اور عبادت ہم کیسے کریں ہمیں کیا پتہ کون سکھلائے گا تو عبادت کرنے کا طریقہ اللہ تبارک بطالہ پر ایمان لانے کا طریقہ اور عبادت میں کون سے فرائض ہیں واجبات ہیں کون سے سنن ہیں یہ سب کون بتلائیں گے محمد الرسول اللہ صلی علیہ وسلم اور دوسری آدمی میں فرمایا رب کا اللہ تعبود اللہ ع بل والدین سانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ کا امر ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کسی اللہ تا ودو کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی معبود برحق ہے وہ بل اپنے والدین سے بھلائی کا معاملہ کرو اللہ نے ہر جگہ ہمیں یہ حکم دیا اور یہ حکم لانے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہم چیز کیا ہے توحید ہے اور یاد رکھنے کے توحید کی تین قسمیں ہیں توحید الوحیت ہے توحید ربوبیت ہے توحید و وصفات ہے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ صرف اس بات کرو گے تو مسلمان نہیں بنو گے صرف نفی کرو گے تو مسلمان نہیں بنو گے اس بات اور نفی دونوں ہوں گے کہ غیر اللہ کی نفی ہوگی اور اللہ کی الوحیت کا اس بات ہوگا اسی لیے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبا علیہ براج ران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ للہ آپ کے اس مسجد مبارک میں اور اس مقام مبارک میں سلسلہ دروس جو ہے اللہ کی رحمت سے آج اس کا دوسرا درس ہے اور یہ سلسلہ دروس جو ہے انشاءاللہ اللہ یہ عقیدے کے بارے میں ہے جیسا کہ صاحب کا درس میں میں نے ارض کیا تھا کہ پورے قرآن مقدس میں آدمی اگر نظر ڈالے تو تین مسائل ہیں جن پر اللہ نے زیادہ زور دیا اور یہی تین مسائل جو ہیں دراصل بنیاد ہیں یہی تین مسائل جو ہیں دراصل ذریعہ نجات ہیں یہی تین مسائل جو ہیں دراصل اسی پہ انسان کی دنیا و آخرت کی فلاح ہے اور وہ تین مسائل کیا ہیں الہیات نبوت و رسالت اور اسی کو مصطلحات اور ابابیں کہتے ہیں ایمان بسلا سیا یا اصول السلصة, اس پہ بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں تو یہ تین اصول ہے بنیادی سب سے پہلا کیا ہے مسئلہ الہ اللہ یعنی تو اور اسی یہ میرے آتا نے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بنی الاسلام اسلام والا خمسن، اسلام کی بنیاد جو ہے پانچیز جن میں پہلی پہلی چیز جو ہے حضور نے ذکر فرمائی شہادت اللہ اللہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شہادت ہے نل تو اسی لیے آپ اسی سے اندازہ فرما لیں کہ سرکار تو علما علیہ وسلم کی تریاسٹھ سالہ یا پینسٹھ سالہ زندگی میں نبت کے بعد کے تیرہ سال جو ہیں وہ صرف اسی مسئلے کو سمجھانے میں لگے اور تمام انبیاء اور رسول کو اسی مسئلے کے لیے بھیجا گیا اس لیے آپ سارے قرآن پاک میں جن پیغمبروں کا ذکر آیا ہے اور جن پیغمبروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں سب کی ایک ہی دعوت آپ کو ملے گی کہ بھائی راج نقاہم ہودا ابود اللہ مالکم من علاحی و علا سبودہ کالیہ قو میں عبد اللہ مالکمن علاحائی و علا مدینہ خاؤ شاہی باہ کا بد اللہ مالکم من علاحی یعنی سب پیغمبروں کی دعوت جو ہے وہ دعوت ہے تو اور اسی کی بنیاد کیا ہے شہادتین کلمہ شریف اب ذرا اندازہ فرمائیں کہ اس کلمہ مبارک کی کتنی بڑی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں یہ ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ اللہ کہ تمام اذکار میں افضل ذکر جو ہے وہ کلمہ شاد ہے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من کا نا آخر و کلام ہی را الہ الا اللہ ہداخل الجنا کہ جس انسان کی آخری کلام یعنی برتے وقت جس کے زبان پہ کلمہ آ لا اللہ الا اللہ گویا وہ جنت میں داخل اسی لیے پہلے دور میں مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتی تھیں تو سب سے پہلے وہ اسی کلمے پر توجہ کرواتی تھی اور اسی کلمے کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے بڑے بڑے عبادت صالحین نے بڑے بڑے اللہ کے مقبول بندوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں جو بھی مقام ملا ہے اور نعمتیں ملی ہیں اور کامیابیاں ملی ہیں وہ سب اسی کلمے سے ملی کہتے ہیں کہ ہماری کامیابیوں کا راز ہمارے ان مقامات عالیہ تک پہنچنے کا سلسلہ جو ہے وہ یہی کلم ہے, ہے لا الہ الا اللہ محمد تو اسی لیے بال بزرگوں نے ہم سے نقل کیا کہ حضرت قاضی کے سان صاحب ایک بڑے عالم اور بڑے خطیب گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا جب بچہ تھا تو ماں مجھے جب بھی میں عادت گاری بیٹا کلمہ پڑھو لائی راہ اللہ میں پڑھ لیتا چھوٹے سے بچے تھے تو اب تھوڑا تھوڑا میں بڑا ہوتا گیا اب میں گھر سے باہر سے آؤں اندر تو جا کے امی سے ملوں تو کیا بیٹا کلمہ سناؤ تو اللہ نیند سے اٹھو تو بیٹا جلدی سے پہلے کلمہ سناؤ تو اللہ انسو. سکول جانے کے لیے تیار ہو جاؤں بستہ وستا باندھ کے بیٹا کلمہ سناؤ وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ایسا آہستہ آہستہ میں بڑا ہوتا گیا کچھ مجھے بھی عقل آ گئی کچھ سمجھ آ گئی تو میں نے ایک دن والدہ صاحب سے آ کے وہ جھگڑا کیا بیٹوں والا جھگڑا ہوتا ہے جو اجزت والا کہ ہم یار کیا ہے؟ ہر وقت مجھے کہتی ہے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو سوتا ہے کلمہ پڑھو سو رہے ہو تو کلمہ پڑھو ہو تو کلما پڑھو اسکول جا رہے ہو تو کلمہ پڑھو کھیل کے باہر سے آ رہا ہو پڑھو سمجھتی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا اصل بات یہ ہے کہ جو بات کسی کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے نا تو وہ بل ارادہ یا بنا ارادہ پھر اسی کی زبان سے وہی چیز نکلتی رہتی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعد آدمیوں کی زبان پہ, کی زبان پہ ایک کلمہ چڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا تقیہ ایک کلام بن جاتا ہے وہ لاکھ روکنا چاہے کہ میں یہ کلمہ نہ کہوں لیکن اس کی زبان سے نکلے گا وہ ہر, وہ ہر حال میں کہے گا بہت سارے لوگوں کا اچھا جی بالوں کو عادت ہوتی ہے اگر بالوں کو عادت ہوتی ہے کوئی کسی اور کلمے کی تو جو کلمہ زبان پہ چڑھ جائے گا وہ زبان سے بلا ارادہ یا بال ارادہ ضرور نکلتا ہے تو والدہ نے کہا بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ موت کی سختی جو ہے وہ بڑی عظیم سختی ہوتی ہے اگر زبان پہ آپ کے یہ کلمہ ایک دفعہ چڑھ گیا تو اس وقت بلا ارادہ بھی یہ کلمہ نکلے گا اور اگر اس وقت یہ کلمہ ہے یہ آ جائے تو سبحان اللہ اس سے بڑی کیا بشارت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل اجنا و جنا پہ داخل ہو اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا ہے علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ علمنی یا اللہ مجھے اپنا کچھ مجھ ذکر خاص سکھلائیں جس سے ادب کا بھی ہاض کھا جس سے میں جس سے میں آپ کو پکاروں آپ سے مانگوں آپ کو یاد کروں تو اللہ تبالک و تعالی نے حکم دیا کہ یا موسا اللہ عید اللہ حکم دیا کہ علیہ السلام یہ کلمہ پڑھو تو موسا علیہ السلام نے عرض کیا کہ پرور دیکار عالم یہ کلمہ تو سب انبیاء پڑھتے آئے پڑھاتے آئے اور ہر امتی ہر مومن ہر ایمان والا یہ کلمہ پڑھتا ہے میرے کہنے کا مقصد عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کا نبی ہوں رسول ہوں کلیم ہوں آپ نے مجھے شرف ایک کلام بخشا ہے تو مجھے وہ خاص قلم عطا فرما تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مشا علیہ السلام کہ اگر سات آسمان سات زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے اللہ کے سوا اس کو کی قفتن ایک پلرے میں ڈال دو ترازو کے اور لا الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈال دو مالت بہن یہ کلمے کا پلڑا جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا تم کیا کہہ رہے حضرت علیہ السلام کو اطمینان ہوا کہ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں وزن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وزن اور میزان کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ ایک طرف تو سات آزمان سات زمین و آنے ریگ نہیں ہے سب کو اس میں ڈال دو فت اور دوسرے کی میں کیا ہو لا الہ الا اللہ تو مالت بھی لیکن یہ بھاری ہو جائے گا لیکن اسی میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ میزان جو ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ قیامت میں میزان حق ہے امال صالحہ کا بھی میزان ہوگا لیکن یہ بڑا اختلافی مسئلہ بھی ہے اور اس پہ آدھا اسلام نے بھی بڑے مثالیں لگائے ہیں کہ جی ساری دنیا کے پہاڑ ہیں زمینیں ہیں چیزیں ہیں وہ ایک طرف رکھ کلمہ ایک طرف ہو تو کیا منع کس چیز کا وزن ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض وزن جو ہے ظاہری اور محسوس ہوتا ہے اور بعض اوزان جو ہیں وہ معنوی ہوتے ہیں ظاہر میں وہ محسوس نہیں ہوتے ظاہر میں ان کا کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا اور لیکن مانوی طور پہ ان کا بہت بڑا وزن ہوتا اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے کسی کے پاس ان کے والدین کسی سفارش بن کے آ جائیں اس کا کوئی شیخ سفارشی بن کے آ جائے استاد سفارشی بن کے آ جائے اس کے اپنے اس علاقے کا کوئی بہت بڑا آدمی ایم ایل اے ایم پی اے کو ذمہ آ جائے تو اب وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کے تو اسالات مجھ پر اتنا بوجھ ہیں کہ میں تو سر نہیں اٹھا سکتا تو اسلام کا بوجھ کہاں پڑا ہوا ہوتا ہے وہ سر پہ تو مانا یہ ہوتا ہے کہ مانوی طور پر جیسے کہ سکھل بھائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی تو اللہ کے وحی کا قرآن کا اتنا وزن ہوتا تھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری ران پہ حضور نے اپنی ران رکھی ہوئی تھی تو میں ڈر گیا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے اور یہ تو کئی دفعہ ہوا کہ حضور جیسے اونٹنی پہ سوارے اونٹنی بیٹھ گئی تبل نہیں کر سکی اس سکھلے واہی کا اس لیے بعض آدا اسلام چونکہ آدھا اسلام تو اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی موقع نہیں دے اور ہم اسلام پہ اعتراض کریں کہ جی کرمے کا وزن کیسے ہوگا اور جی نام امال میں اعمال کا وزن کیسے ہوگا ہم نے تو ایک گناہ کیا تھا انیس سو مثلاً میں نوے میں چورانوے میں دو ہزار میں دو ہزار دو میں اور صاف ہوگا چھ ہزار سال بعد تو گناہ وہاں ختم ہو گیا وزن کیا ہوگا اور اگر ہم نے ایک عمل صالح کیا تھا آج سے پچاس سال پہلے تو وہ عمل کیا تھا وقت تھا گزر گیا تو اب کی عمل والے دن کیا وزن ہوگا تو اسی لیے یہ ایک مسئلہ جو ہے بڑا مارکت اللہ مسئلہ ہے کتابوں کے اندر لیکن تائید یہ ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ نامائے اعمال جو ہیں وہ وزن ہوں یہ کہ امال وزن ہوں گے کیونکہ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث مبارک ہے جس کو شیخین نے بھی روایت کیا ہے اور سیاستہ میں تمام ائمہ محدثین نے روایت فرمایا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یوسا ہو بے رج الن الارو سرخلا کے یومل کے عام یوسا ہو بے رج الن الارو سر خلا کے قیامت والے دن پکارا جائے گا فلا پھلا پھلا آ یون لَهُ لہو سلن لَهُ یون شروع لہو تسرت ساتنت سورو نی جلات کلو اس کے آمال کی نبے دفتر جو ہیں وہ لائے جائیں گے نبے دفتروں میں سارے آمال لکھے ہوئے اور, اور ایک ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا مدل البصر جہاں تک ندر جاتی ہے اور نوے دفتر ہوگا اور وہ رکھ دیا جائے گا اور ایک طرف جو ہے ایک بتا گا ایک چھوٹا سا پورزہ ہوگا کاغذ کا وہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تالاف رہا میرے بندے ہفتے بندے تمہارے امال کا وزن ہوگا تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ کیا وزن ہونا ہے وزن تو سب نے ہے میرے گنا کے یہ سکلات ہیں نبے دفتر بھرے ہوئے ہیں اور متل بسر تک جو ہے بھرے ہوئے ہیں اور میرے نے کی ہوں کہ پڑھنے میں تو ایک کاغذ رکھا ہوا ہے تو چھوٹا سا ایک پتا کا رکھا ہوا ہے تو اس کا فضل کیا کرتا ہے مولا آپ تو جانتے ہیں سے بھی نظر آ رہا ہے سب کچھ اللہ فرمائے کہ ان نقلا کو میرے بندے تجھ پہ کبھی ظلم نہیں ہوگا کیونکہ میں تو ظلم سے پاک ہوں منزہ ہوں ان اللہ اللہ یا ظلم و اللہ تو ضوعی کے برابر بھی کسی بندے پہ ظلم نہیں فرماتے ہیں وہ ظلم سے پاک ہیں اللہ فرمائے گا میرے بندے انصاف ہوگا اور تک پر ظلم نہیں ہوگا مولا کریم ظلم تو آپ نہیں فرمائیں گے آپ ظلم سے منزہ ہیں پاک ہیں آپ یا عدل فرمائیں گے لیکن معاملہ تو ظاہر ہے اللہ حکم دیں گے کو کا وزن تو حدیث میں آتا ہے فمالک کہ وہ جو کاغذ کا بتاگا کا پردہ پورزہ تھا چھوٹا سا اس کے سامنے ایک طرف نبے سی جلاتے اور ایک طرف وہ چھوٹے سے کاغذ کا پور وہ بھاری ہو گیا اور جس کے نیکیوں کا پرنا بھاری ہو جائے وہ تو کامیاب ہو گیا منصاف الزما واضح ہوا امل مفل اللہ کے قرآن کا فیصلہ کہ جس کی نیکیوں کا پرڑا بھاری ہو جائے گا وہ تو کامیاب ہو گیا اور یہی وہ فرق ہے دنیا میں اسلام کے نظام میں اور آپ کے دنیا کے اندر جو موجودہ تووں کا نظام ہے نظام ہے اور جمہوری نظام ہے یہ جمہوری نظام میں انسانوں کو گنا جاتا ہے اسلام میں تولا جاتا ہے بس یہی فرق کہ یہاں تو آدمی کو گنا جاتا ہے کہ ایک طرف ایک سو ہے ایک تو ہے ہار گیا سو والا جیت گیا کیونکہ اس کا عدد زیادہ ہے اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آدت کتنا ہے یہاں وزن ہوتا ہے کہ اس کے عمل کے اندر وزن کتنا ہے اس لیے فون سکولت بوازی تو اب وہ حیران ہو جائے گا بندہ کہے گا اللہ بھی ہاں میری کون سی ایسی دیکھی تھی کہ جو اتنی بھاری ہو گئی اللہ فرمائیں گے بلائے کہ کو میرے بندے کو دکھاؤ تو اس بتا کے پھر کیا ہوگا اس کی وہ گواہی شہادت واللہ الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ تو یہ کلمہ جو ہے وہ اتنا بھاری ہو گیا اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے ان کی اسحی الجا میں جس کو مشہور بخاری شریف اس کو ختم جو کیا ہے تو اسی حدیث میں ختم کیا ہے اکلیمتا نے ثقیلتان نے میزان خفیفتان عل السان حبیبتا نے الرحمان اوکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو کلمات ہیں وہ پڑھنے میں بڑے آسان ہیں زبان میں بڑے حلقے ہیں میزان میں بڑے بھاری ہیں وہ کون سے کلمے ہیں سبحان اللہ وب سبحان اللہ العظیم تو اسی پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کو ختم کروایا تو آپ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ دو کرمی ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں زبان میں بہت ہلکے ہیں تو اس لیے کہ کلمہ کی یہ مبارک کی جو مقام ہے اور جو عظمت ہے کہ اللہ نے فرمایا موشا علیہ السلام سے کہ کل لا الہ الا اللہ کہ تم یہی کلمہ پڑھو اور یہی افضل الذکر ہے اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام اسی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اور سب سے پہلے یہی وہ کلمہ ہے کہ پنیر اسلام وال محمد الرسول اللہ اس کے بعد اکام صلاد ایتا سام و رمضان ہج الب اسی لیے ایک آدی سے مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نے بھیجا یا ان کی طرف سے آپ نے فرمایا کہ وہ آد سب سے پہلے دعوت دینی ہے کس کی طرف سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت تو اس لیے میں نے ارض کیا تھا کہ عقیدہ توحید جو ہے یہ اتنا اہم ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ جو عدد اللہ کے علم میں ہے تمام انبیاء اسی لیے آئے تمام کتابیں اسی لیے اتاری گئیں اور تمام انبیاء کی دعوت کا محور و مرکز جو ہے وہ یہی دعوی تو لیکن اب بات اصل میں سمجھیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے آج ہم بڑی بڑی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے یہ اصل میں بنیادی غلطی ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے اور سارے مسائب و عالم اور سارے جتنے فتن اور جتنے گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وہ اسی اصل اسی غلطی کی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا اللہ اللہ بس کافی ہم نے یہی اور, اور یہی وہ بنیادی دوکھا ہے جس میں پڑھ کے ساری تباہی اور بربادی ہو رہی ہم نے کہا کہ دیکھو جی حدیث مبارک میں تو یہی لفظ ہے نا کہ من کا لا الہ الا اللہ جس نے کلمہ کا دخل جنت چلیں گے تو بس کل کہنے تھے ہم جنت میں چلے جائیں گے لیکن یاد رکھے میرے عزیز کے ہر چیز کے لیے کچھ شرائط ہیں کچھ ارکان ہیں کیا مانا آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے لیے بھی شروط ہیں ارکان آپ وضو بنواتے ہیں لیکن وضو کے لیے بھی شروط ہیں ارکان آپ غسل فنواتے ہیں غسل کے لیے بھی شروط ہیں ارکان اور شرط کا معنی یہ ہوتا ہے یہ متفق علیہ تعریف ہے کہ اضافات شرط فاطل المشروط جب شرط گئی تو مشروط ختم ہو گیا یہ ایک متفق اہل قیدا ہے جس میں کوئی اختراف جیسے اس کی ایک مثال سمجھ لیں بے اعتبار علوم قواعد کے کہ آدمی کہتا ہے ان جی اتنی اکرم تو کا اگر تم آؤ گے تو میں تمہاری عزت کروں گا تو شرط تمہارا آنا ہے نا تم آؤ ہی نا فات شرط فاطل مشروط مشروط تو خود بدھ میں عزت کس کی کروں اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اکرم تین اکرم تو کا اگر تم نے بھائی میری عزت کی نا میں بھی تمہاری عزت کروں گا تو اگر تم نے عزت ہی نہ کی تو میں تمہاری عزت کیسے کروں گا سیدھا شرط شرط پاتر مشروط جب شرط ہی نہیں رہی تو مشروط خود بخود ختم تو شروط و ارکان کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ شرط پائی جائے گی تو مشروط بھی پایا جائے گا اور اگر وہ شرط ہی نہ پائی گئی تو مشروط خود بخود ختم ہو جائے گا تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ ہر مسلمان پڑھتا ہے اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اسی پہ قائم دائم اور اسی پہ موت آئے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے میں شرائط کتنی ہیں کبھی آپ نے آپ نے غور کیا ہے کلمہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں ہمارے گھروں میں بچے بھی پڑھتے ہیں بی, بی بھی پڑتی خوان بھی ہے خاون بھی پڑھتا ما ہے ماشاءاللہ اور سارے ہم حج بھی کرتے ہیں حرم میں آتے ہیں نواد بھی آتے ہیں لیکن یعنی یقین کریں کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے جو شروط و ارکان ہیں کیا کبھی آپ نے یاد بھی کیا کبھی سوچا بھی ہے کبھی پڑھا بھی, بھی ہے کبھی پتا بھی ہے کہ نہیں اور اگر ان شروط کا پتہ نہیں تو کلم پڑھنا کیا ہوگا یہ تو بڑی آسان بات ہوگی نا کہ صرف یعنی ایک آدمی جو مرضی آئے کرتا پھرے نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ حاضرت کا دیا جت میں چل جائے گا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل عملی زندگی سے ہٹ گیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں بس اور جس نے کلمہ پڑھنا ہے وہ جنت جائے گا چلو یار یہ مولویوں کی نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوات ہے کبھی کہتے ہیں داڑھی رکھو کبھی کہتے ہیں زکات دو کبھی کہتے ہیں عشر ادا کرو اور کبھی کہتے ہیں ماں باپ کی فرمہ برداری کرو بیوی کے حقوق ادا کرو فلاں کرو یہ اندر ہمارے لیے یہ بھی ہے ہمارے لیے قید خانہ بنا دیا ہے انہوں نے یہ وہ فلسفہ ہے اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جو کلمہ ہم روز پڑھتے ہیں اس کی شرائط کیا ہے ارکان کیا تو اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں خدا کرے کہ آجائے جائے بات اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل اسی کو رویا تھا نا بیچارہ کہ خرت میں کہہ بھی دیا لا علا تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں صرف زبان سکڑ میں پڑنے کا کیا فائدہ ہے آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کیا فائدہ ہے اسی لیے اسی نے کہا تھا کہ وہی ایک سجدہ ہے کارگر وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو عقل و فکر سے ماں وہ ہزار سجد فضول ہیں جو رہین نے نقد کے پانے ہمارے سجوں کا جو حال ہے وہ تو ہے جیسے کہ کسی بزرگ نے کہا کہ جو زمین پہ سج کر تم زمین ندا برآمد کہ مرا خراب کر دی تم کو سجدہ ہے ریائی کہ جب میں زمین پہ سجا کرتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے کہ ظالم مجھے تو گندا کرو اپنے فلید سجدے کر کر کے ریا وال والے سجے کر کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے کر کر کے مجھے تو گندا کرو خراب نہ کرو مجھے کیوں فلیت کر رہے ہو لواف کا برف تم چنیتا برآمد کہ جب میں کعبے کو طواف کے لیا جاتا ہوں تو کعبے سے آواز آتی ہے کہ درو نے درجے کر دی کہ درو نے کھانا آئی میں بہر تم کیا کرتے رہے ہو کہ اب اندر بھی آ گئے ہو تو کبھی آپ نے غور بھی کیا ہے ہم سب ماشاء اللہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کے شرائط کیا ہیں ارکان کیا ہیں اور اگر شرائط و ارکان کا ہمیں علم نہیں یا وہ شرائط و ارکان ہم جانتے نہیں پائے نہیں جاتے تو پھر اس کلمے کا دیا کیا ہوگا اسی لیے وہ نما نے لکھا ہے کہ جس شخص کو لا الہ الا اللہ کے کلمے کے شروع و ارکان کا پتہ نہیں بزاد کا جہاں صرف نہیں ہے بعض جہل ہے اس کے کلمے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اس طرح تو آپ توتے کو بھی سکھا دیں توتا بھی پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ آپ مینا کو سکھا دیں مینا بھی پڑھ لے گی لا الہ لا اللہ آپ کیسٹ میں بھر دیں کیسٹ ساری رات پڑھتی رہے گی لا الہ لاہ لا لا اللہ لا, اللہ, لا اللہ. تو کیا ہو جائے گا کیسٹ کو فائدہ ہو جائے گا پڑھنے سے توتا جب پڑھے گا تو وہ بھی پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا اور سیدھا جنت میں چل جائے گا تو اس لیے سمجھیں کہ البے کے کی شرائط کیا کسی پہ آپ پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ غور کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ خدا کرے تیرا میرا کلمہ ٹھیک ہو جائے اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بزرگ بڑی بڑی جماعتیں بڑے بڑے اہل اللہ صرف اسی پہ زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح کلمہ صحیح ہو جائے اگر یہ صحیح ہو جائے تو پھر تو ساری بات یہ ٹھیک ہو چکی یہ تو بنیاد ہے اب یاد رکھیں کہ کلمے کو صحیح کرنے کے لیے شرائط ہیں اور اس کی سب سے پہلی شرط کیا ہے یاد رکھے نمبر ایک اس کی شرط کیا ہے العلم العلم کیا مانا العلم علم ہمیں کلمے کا معنی آتا ہو ہمیں کل میں شریف کا مانا آنا چاہیے پہلی शब्द شب بھی اس کا جاننا ہے اگر ایک ہے ماننا اور ایک ہے جاننا چلو ایک آدمی جاننا تو ہے ماننا ہے لیکن جانتا نہیں ایک آدمی مانتا ہے کہ نواز ہے لیکن جانتا نہیں کہ نواز کیسے پڑی جائے گی تو نواز ہو جائے گی ایک آدمی مانتا ہے کہ اگر آدمی کو جنابت ہو جائے تو غسل ضروری ہے ایک میری بیٹی مانتی ہے کہ حیض کے بعد غسل ضروری ہے لیکن وہ شرائط غسل سے نہ واقف ہے تو کیسے پاک ہوگی تو اس لیے پہلی پہلی شرط یاد رکھیں کہ کلمے کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس کو جا علم اسی لیے اور یہ شرط ہم نے نہیں لگائی ابلی میں نہیں لگائی قرآن کہتا ہے فالم انہ الہ الا اللہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ فعلم پہلے جان تو جان لے کے ہے ہی کیا لا الا اللہ فعلم ان لا اسی طرح قرآن کہتے ہیں تلکلم سال بوال ہم قرآن میں یہ جو مثالیں دے دے کہ تجھے توحید پڑھا رہے ہیں کیوں وہ مایا إِلَّا روح لیکن ان کو نہیں سمجھتے مگر علم والے علم ہوگا تو سمجھے گا نا کہ توحید کیا ہے اسی طرح قرآن کہتا ہے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا علا لا اله الا الله والملائكه واولوا العلم